قال الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قالت الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولا فينقولوا اسلمنا ولن يدخل الايمان في قلوبهم وَإِنْ تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليّ إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض واللہ بما تعملون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام المبیا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے عقائد نظریات اور ان کے ایمان کو درست کرنا سمارنا اور بنانا شروع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ساری زندگی تقریبا نبوت کے بعد اسی کام پہ گزری کہ لوگوں کو عقیدے کی دعوت دیتے اللہ تعالی پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ دو بنیادی کام تھے ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اللہ کو اکیلا واحد لاش اور دوسری بنیادی بات یہ تھی کہ یہ دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد انسان نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد پھر اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اس دوسری اخروی زندگی میں پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں اور جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں مشرقین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے اختلافات تھے لیکن بنیادی اختلاف ان دو باتوں کا تھا اجالیہ واحد سارے الاحوں کا اس نے ایک ہی ہیلا بنا دیا ہے اور دوسرا کہ قائدہ ادامت رقنہ تو رابامہ رسون <لَمَبْعُسُون> کیا جب ہم مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے گڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ایک مشیدہ سی ہڈی لے کر اس کو اپنے ہاتھ میں چورا چورا کرتا ہے اور کہتا ہے میشام آ رہا ہی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو جواب دیا اللہ فرماتے ہیں زارا برانا سلم وناسیق ہمارے لیے وہ مثال بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو وہ بھول گیا اپنی پیدائش کو عالم و حارمی اور کیسا ہے کہ یہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ان کو زندہ کون کرے گا کل یوحی حل ان شاہ اولا انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خلاق ہے اور بہت زیادہ علیم جاننے والا ہے تو یہ بنیادی دو نکات تھے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ایک تو یہ کہ لوگ اللہ سبحانہ ہوا تھا کی اکیلے کی عبادت کریں اللہ کی عبادت وہ لوگ پہلے بھی کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے اللہ کے منکر نہیں تھے مشرقی مکہ لیکن انہوں نے اللہ کے علاوہ اور کئی لوگوں کو معبود بنایا ہوا تھا اور کہتے تھے ہاں اولا اشفا ان دلہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کو مانتے تھے اللہ پر یقین رکھتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ دیگر نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے کچھ برے لوگوں کے بھی بت تھے انہیں وہ پوجتے تھے اور دوسرا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ بنیادی دعوت دینے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو اس بات پر جمع کر لیا کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے اور اس حساب کے نتیجے میں نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا صلا ملے گا برے لوگوں کو ان کے اعمال کا سلا ملے گا ایک گرو جنت میں جائے گا اور ایک گرو جہنم میں جائے گا پھر آخر میں کہیں جا کے ہجرت سے کچھ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا اور نمازیں فرض ہوئیں مسلمان جیسے کیسے بھی چھپ چھپا کے ہی صحیح نمازیں ادا کرنے لگے اس کے بعد جب ہجرت ہوئی مدینے میں پہنچے تو وہاں آزادی کے ساتھ مسلمان اپنے اسلامی شاعر پر عمل پیرا ہو سکتے تھے وہاں پھر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے گئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہم مومن ہو گئے ہیں ایمان والے ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ کھانا نے قرآن مجید میں ایسے ہی کچھ لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ کے آرا کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہنے لگے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ انہیں کہہ دیجئے لم لمط تم ایمان نہیں لائے ابھی بول بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں متی ہوئے ہیں ابھی یب قل ایمانفی قلو بیکم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان وہ اسلام سے ہٹ کے اسلام سے بڑی اور افضل کوئی چیز ہے ایمان ہے کیا اس کے بارے میں مختلف نظریات لوگوں کے پائے جاتے ہیں کچھ لوگ محض زبانی جمع خرچ کو ایمان سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ لیا اور بس مان لو کہ اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں روزے فرض کیے ہیں جی حج فرض کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے مان لو زبان سے اقرار کر لو دل میں اس کا یقین رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہے آخرت وہ حساب کتاب ہوگا فریختِ جنت جہنم وغیرہ وغیرہ بس عمل چاہے کرو چاہے نہ کرو بندہ پکا عموماً ہے یہ کچھ لوگوں کا ذہن عقیدہ اور نظریہ ہے کچھ صرف اقرار کو زبانی اقرار کو ایمان کہتے ہیں کچھ ایمان میں اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق اور یقین کو شامل کرتے ہیں جب کہ اہل السنہ سننا کے نزدیک ایمان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے زبان سے اقرار بھی ہو دل میں یقین بھی ہو اور ارکان اسلام و ایمان پر عمل بھی ہو یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر ایمان بنے گا یہ بھی قریبی دور شروع ہو رہا ہے مدارس میں تقریب بخاری جن جن مدارس میں بخاری پڑھائی جاتی ہے وہاں کا ہوتا ہے ختم بخاری کا امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت بیان کرنے والے تقریباً اکثر لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن جن مشائق سے جن اساتذہ سے علم لیا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان کو قول اور عمل کا مجموعہ نہ سمجھتا ہو ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے المان وول ان و عمل ان ییدید و یم ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے انسان نیکیاں زیادہ کرے ایمان بڑھ جاتا ہے اور اگر گناہ کرے تو ایمان کم ہو جاتا ہے لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندے کے مومن ہونے کے لیے ممن رہنے کے لیے ضروری ہیں ان کے بغیر ایمان ختم ہو جاتا ہے مرجیا کا گروہ یہ ایمان میں عمل کو شامل نہیں سمجھتا یہ کہتے ہیں ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ ایمان صرف قول اور یقین کا نام ہے عمل بالجوارح کا نام ایمان نہیں ہے اقرار بال لسان اور تصدیق بالقلب عمل کو ایمان میں شامل نہیں کرتے ان کو مرجیہ کہا جاتا ہے اہل اہلسن جباع مرجیہ کے مقابلے میں عمل کو بھی ایمان میں شامل سمجھتے ہیں اس کے دلائل انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو اور پھر جس آدمی میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے ایمان کے لیے ضروری اعمال اعتقادات اور اقرارات کو وہ جمع کر لیتا ہے اس کے بعد وہ جو بھی گناہ کرے معصیت کا جو بھی کام کرے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ایمان کے لیے ضروری اعمال ایمان کے لیے ضروری تصدیقات یقین تصدیق بالقلب اور ایمان کے لیے ضروری اقرار جو بندہ یہ تینوں چیزیں اپنے لیے اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اس کے بعد وہ خاص کبیرہ گناہ کا ہی مرتقب کیوں نہ ہو جائے وہ رہتا مسلمان ہے مومن ہے ایمان ختم نہیں ہوتا ہاں ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے اگر کوئی جوز ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا یہ آلو سننا و کا عقیدہ ہے مرجیا ایمان کو اعمال کو ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ان کے مقابلے میں خوارج کا گروہ تھا جو کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ بندہ کاثر ہو جائے گا یہ دو انتہائی ہیں ایک عمل کو ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے آج بھی آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو بہت پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں روزہ کبھی نہیں رکھا نماز کبھی نہیں پڑی کچھ بھی نہیں عمل بالکل نہیں ہے کیوں وہ جی ماری پڑی ہوئی ہے یہ اہل الزاق کا عقیدہ ہے عمل کی ضرورت ہی نہیں دوسری طرف خوارج ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر بندے نے کبیرہ گناہ کر لیا تو بندہ اسلام سے گیا چاہے وہ اسلام اور ایمان کے ارکان پر بھرپور عمل کرنے والا ہو اہل وسنا بلجما کا جو عقیدہ ہے ایمان کے بارے میں اس کے دلائل کیا ہیں بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی ہے دیگر کتابوں میں بھی حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے جبریل امین ایک آدمی کی شکل میں سفید لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے اقبرن اسلام مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسلام یہ ہے انتشاد اللہ اللہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ معبود برحق نہیں ہے وہ اللہ محمد عبد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس بات کی گواہی دے وطی مفقالاتا اور نماز قائم کر ویزات زکات اداکار و تسوم اور رماوان رمضان کے روزے رکھ پتا بجول بیٹا یہ سطاٹا یہی اور اگر تیرے پاس طاقت ہے تو حج کر ان پانچ کاموں کے مجموعے کا نام کیا ہے اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام کیا ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تحید و رسالت کی گواہی دے اور مان لے کے نماز فرض ہے زکات کو مان روزے رمضان کے مان بیت اللہ کا حج مان یہ نہیں کہا ماننے کا نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے نماز ادا کرنی ہے رمضان کے روزے رکھنے زکات ادا کرنی ہے بیت اللہ کا حج کرنا ہے یعنی یہ اعمال ہیں کچھ لوگ سمجھتے کہ جی بندہ بس مانتا تو ہے نہ کہ نماز فرض ہے پڑھے چاہے نہ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفینیشن کی ہے تعریف کی ہے اسلام کی اس میں نماز کو ماننا صرف شامل نہیں ہے بلکہ کیا ہے نماز کی ادائیگی دوسرا سوال کیا اخبرنی ان مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے ان بلاہ و مالا کی ہی وطوبی ہی و رسولی ہی ولیومل آخر و القدری ہی و ہی چھ چیزیں گل اللہ پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے رسولوں پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر قیامت کے دن پر ایمان ہو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو یقین ہو یہ چھ چیزیں ہیں ایمان ایمان کا سب سے پہلا جوش کیا کہا ہے انت مینا کہ تو اللہ پر ایمان لائے اچھا اللہ پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ بس مان لو اللہ تعالی ہے اللہ کا انکار نہ کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اللہ کی عبادت کرو یہ اللہ کو ماننا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حدیث وفد عبد القیس کے نام سے مشہور ہے بن وبدی کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ کچھ دن رہے انہوں نے اسلام قبول کیا دین سیکھا واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے کا انہیں حکم دیا اور چار کاموں سے منع کیا جن کاموں کا حکم دیا انہوں نے کیا چیز تھی بل ایمانی بلا وحدہ اللہ وحدہ پر ایمان کا حکم دیا اور پوچھا ہل تدرونا مل ایمان کیا تمہیں پتا ہے اللہ وحدہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں ایمان کے چیر کان میں سے پہلا رکن کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانا تمہیں پتا ہے کسے کہتے ہیں قالوا اللہ رسول کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہتر جانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا المان ایمان کیا ہے ان تشہدو اللہ, الہ الا اللہ اللہ اللہ وخدہ لا شریق پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو وہ تو کیم نماز قائم کرو وہ تو زکاتا زکوات ادا کرو وہ تسوم <رمضانا> رمضان رموانہ کے روزے رکھو وہ ان تو مل مل خمس اور مالے غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرو یہ پانچ کام کرنے سے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالی پر ایمان تو یہ کل ملا کے کتنے کام ہو جائیں گے گیارہ تو عید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوت ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرنا نبیوں و رسولوں پر ایمان لانا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ کل گیارہ کام ہیں جو آدمی یہ گیارہ کام کرتا ہے وہ مسلم اور مؤمن ہے اور ان گیارہ کاموں میں سے اگر ایک کام بھی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ مؤمن نہیں رہتا پانچ کام اسلام میں شامل ہے تو حضر رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا انہیں ارکان اسلام کہتے ہیں اور چھ کام ایمان کے ارکان ہیں یہ کل گیارہ بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وخر الجنت اللہ نفسم ممنعت جنت میں صرف اور صرف مؤمن جان ہی داخل ہوگی یعنی جنت میں جانے کے لیے بندے کا مومن ہونا ضروری ہے اور مومن کب ہوگا جب یہ کل گیارہ کام کرے گا اب ان کو ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں توحید عید و رسالت کی گواہی گواہی میں اور اثرار یا زبانی کہہ دینے میں بھی فرق ہے ایک ایک بندہ زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور ایک ہے کہ بندہ کسی چیز کی گواہی دیتا ہے گواہی میں دل کے اندر یقین پختہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے جب تک بندے کے دل میں پختہ یقین نہ ہو تو وہ گواہی نہیں بنتی سورہ منافقون ہے اللہ سبحانہ شانہ ہوا نے منافقوں کا کلمہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں و اللہ اللہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کو پتا ہے ان کا رسول اللہ آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان دل منافقین اللہ منافق جھوٹے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں لیکن ملا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ غلط ہے آپ اللہ کے رسول تو ہیں اور وہ زبان سے آپ کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں لیکن وہ گواہی نہیں دیتے اس کو گواہی نہیں کہتے کیوں ان کے دل میں نبی کی نبوت اور رسالت پر پختہ یقین ہے ہی نہیں منافقون ہے ابتدائی آیات اس سے فرق واضح ہوتا ہے کہ زبانی صرف محض کلمہ پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی علوحیت وحدانیت اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے گواہی تب بنے گی جب دل میں پختہ یقین ہو اور جب تک یقین نہیں ہے وہ صرف کرار تو کہلا سکتا ہے گواہی نہیں دوسرے نمبر پہ ہے نماز قائم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیندی وال بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنا ہے بندہ نماز چھوڑتا ہے تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسلام کا دعوے دار ہو لیکن نماز نہ پڑھے چاہے وہ دعوے دار سچا ہے یا جھوٹا ہے جس نے اسلام کا لیبل لگایا ہے وہ نماز ضرور پڑھے اور یہ بھی نہیں کہ جماعت سے پیچھے رہ جائے با جماعت نماز پڑھتے تھے سنن نبی آبود میں حدیث ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا ہاں اللہ منافق ان بینفاقی ایسا منافق جس کا نفاق واضح ہوتا وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہتا تھا چھوٹا موٹا منافق بھی جماعت سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی نمازوں کا ذکر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی کاموں ادسلا قاموں کال یہ لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان دل منافقین اللہ و خا منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حقیقت میں اللہ نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے جب یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں الناس یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ولاد کر اور نمازوں میں اللہ تعالی کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ منافقوں کی نماز ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعلیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ان کی نمازوں کا ذکر کیا ہے ولا إِلَّا <كُسَالًا> یہ نماز پڑھنے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ تصور کریں کہ جہاں پہ کوئی اسلام کا نام لیوا بے نمازی نہیں ہے اس معاشرے میں بے نمازی کو کافر کہنا کتنا آسان ہے آج ہمارے معاشرے میں تو صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام لیوا سارے ہیں لیکن نمازی تلاش کر کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور یہ جو بدعملی ہے اس کا بنیادی سبب وہی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں ارجا کا عقیدہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے دماغ میں یہ بٹھایا ہوا ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اعتقاد ہے ہاں جی ہم مانتے جن جی نماز فرض ہے پڑھنی چاہیے لیکن چونکہ چنا اور ایرا وغیرہ بس پڑھنی نہیں ہے پڑھنی چاہیے یقین ہے مانتے ہیں اعتقاد کیا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہ بھی پڑھی تو پھر بھی ہیں تو مسلمان ہی نہ یہ اصل جڑ ہے بد عملی کی ارجا والا عقیدہ اگر اس کو ختم کر دیا جائے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات صاف ہو جائے اور اس بات کا انہیں یقین ہو جائے کہ ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکل کو چھوڑنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے تو کوئی بھی بے نماز نہیں رہے گا یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ عمل اور عمل کرنے والا عمل اور عمل کرنے والا دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا خوارج کو اسی بات کی غلطی لگی نماز چھوڑنا کفر ہے بے نماز کافر ہے لیکن کسی خاص آدمی کو کسی بے نماز آدمی کا نام لے کر اس کی طرف اشارہ کر کے اجازت نہیں دیتا ہاں اس بے نمازی کو سمجھائیں گے دلائل دیں گے اطمام حجت کریں گے اگر وہ پھر بھی نمازی نہیں بنتا تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتوا لگے گا کوئی بھی کفر کا کام ہے نماز کو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی کفریہ کام ہے جس کو شریعت نے کفر قرار دیا ہے چاہے وہ ترک سلاط ہو زکوٰۃ نہ دینا ہو یا ایمانیات میں سے اعتقادات میں سے مثلا فرشتوں کو نہ ماننا ہو یا کوئی بھی بات ہو یہ کام کفر ہے مطلق طور پہ ہم کہیں گے کہ ایسا کرنے والا کافر ہے لیکن کسی خاص معین آدمی کو نامینیٹ کر کے اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک اس پر اتمام حجت نہیں کر لیں گے بالکل اسی طرح بدعت کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک کام بدت ہے اب اس کام کو کرنے والا بدت کا مرتکے اس کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم نہیں لگے گا حجت تمام نہیں کر لی جاتی ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی جہالت کی وجہ سے بدعت کر رہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بدت ہے اور آپ اس کو بدتی قرار دے دیں ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بہرحال یہ ایک بنیادی اہم بات ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے سلاب کو کفر قرار دیا ہے دوسرے نمبر پر زکات ہے زکات ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوات دینے سے انکار کیا زکات کی فرضیت کا انکار نہیں کیا تھا انکار کسے سے کیا تھا زکات دینے سے ان کو منکرے زکات تاریخ میں کسی نے نہیں کہا بلکہ کیا کہا جاتا ہے مانے این زکات وہ لوگ جنہوں نے زکات روک لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ بھلا ان لوگوں کے خلاف کیسے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو آدمی لا الہ اللہ پڑھ لیتا ہے اس کا جان مال محفوظ ہو جاتا ہے بکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں حتا یش اللہ, اللہ حتا کے اللہ کی توحید کی گواہی دیں میری نبوت اور رسالت کی گواہی دیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فَإِذَا فَعَلُوا جب وہ یہ کام کر لیں گے آسام پھر وہ اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیں گے اللہ بحق اسلام مگر اسلامی احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی تو پھر محفوظ نہیں رہیں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس معاملے میں بہت الجھتے رہے پھر فرماتے ہیں کہ بالآخر مجھے سمجھ آ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف برحق ہے وہ اللّہ کا شارہ حقرا ابی بکرکتال اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو اعلان جہاد ہے نا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زکوۃ دل کی خوشی کے ساتھ دے گا ٹھیک ہے اور جس نے زکوات نہ دی آخوا ہم اس سے زکوات بھی وصول کریں گے جتنی بنتی ہے وہ شسرا مالی ہی اور اس کے مال کا کچھ حصہ بھی اس سے چھین لیں گے یعنی جرمانہ بھی کریں گے اس کو اجنت اجناات یوربینات یہ ہمارے رب کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے لا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منها آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل علی کے لیے زکات کی ایک پائی بھی حرام ہے یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی زکات اگر نہیں دے گا تو ہم اس سے زکوت کا مال بھی لیں گے اور اس کو جرمانہ بھی کریں گے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ازما تم بن ازماتی ابینا اللہ کے مقرر کردہ فریضوں میں سے فریضہ ہے ابر صدیق اللہ تعالیٰ اللہ کی فصل اونٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زکوات یہ دیتے تھے اگر انہوں نے ساری زکات ادا کر دی لیکن ایک بچہ اونٹ کا بھی روک لیا تو اس ایک اونٹ کے بچے کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا یعنی زکات بالکل نہ دے یا پوری نہ دے دونوں کو ایک ہی پریڑے میں رکھا ہے آگے چلیے تیسرا کام ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا آگے رمضان آ رہا ہے بڑے بڑے دن ہیں اور گرمیوں کے لوگ مانتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے فرض ہے یقین ہے لیکن اکثریت ہمارے معاشرے کی ایسی ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے جبکہ یہ بھی اسلام اور ایمان باللہ وحدہ کا جز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا روزوں کی فرضیت کو تسلیم کرنا صرف اتنا سا کام نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بسما رماوان اسلام کیا ہے تو رمضان کے روزے رکھ ایمان کے بارے میں فرمایا بتاسوم و رمضان کے روزے رکھو یہ ایمان باللہ ہی پیدا ہوا ہے اور اسی طرح بیت اللہ کا حج صاحب اختصاط پر حج کرنا فرض ہے صرف اس کو تسلیم کر لینا مان لینا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام سامان صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آدمی فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرض سے بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں سکا صحت یاب ہونے سے پہلے فوت ہو گیا اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے پہلے اللہ تعالی نے رخصت دی تھی کہ جو آدمی چاہے رمضان میں روزے رکھے اور جو چاہے روزے نہ رکھے بلکہ فی دیا دے گے بعد میں اللہ تعالی نے دوسری آیت نازل کی فمن شاہدہ بالکل مشاہرہ پھل جو آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو رخصت تھی روزہ چھوڑ کر فدیا دینے کی سعمیر انہیں روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا اگر کوئی بیمار یا مسافر ہے اللہ نے کہا ہے سا عزت ایا مینو خر وہ بعد کے دنوں میں اپنے عذر کی وجہ سے روزے بعد میں روزہ رکھ لے سردیوں کے دن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنا بھی بندہ بھی مار اور مریض ہو آسانی کے ساتھ سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے مسلسل نہ رکھے سردیوں کے دو تین مہرین محول میں اچھے موسم میں وہ ایک دن روزہ رکھ لے دوسرے دن نہ رکھے تیسرے دن رکھ لے پھر دو دن چھوڑ دے اس نے روزوں کی تعداد پوری کرنی ہے ادا تم ایا مین و فر یورید اللہ بکم السرا والا یورید البکمسرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی چاہتا اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس پر حج فرض تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے حج کریں جس طرح ترکے کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدی اللہ حقیق اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے تو میت کے ترکے میں سے اگر اس پر حج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو جس طرح باقی قرضوں کو ادا کیا جاتا ہے ایسے ہی اس کے ترکے سے اللہ کا قرض حج وہ بھی ادا کیا جائے اور جو پھر باقی بچے گا قرضوں کی ادائیگی کے بعد وہ وراثہ میں تقسیم کیا جائے گا اسی طرح مال غنیمت میں سے خمس جہاد جہاد کے نتیجے میں غنیمت اور غنیمت اگر ملتی ہے تو وہ ساری غزار اور مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں ہوگی بلکہ چار حصے لڑنے والوں کے درمیان تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ وہ بیت المال میں جمع کیا رسولوں پر ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں ان کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں اللہ علی آبی اللہ کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں اس طرح مشرق سمجھتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور مختلف کاموں پر معمور کیا ہے کتابیں جو اللہ نے نازل کی ہیں جن کا علم ہے جن کا علم نہیں ہے اللہ کی نازل کردہ کتابیں اللہ نے جن انبیاء اور رسول پر نازل کی برحق ہے باقی ساری کتابیں محرف ہو چکی ہیں تحریر ہو چکی ہیں ان میں قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ و معمول ہے اس میں اللہ سبحانہ بھرانا ہوا تعالیٰ کے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے یوم آخرت پر ایمان یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے اور اللہ نے نیک لوگوں کو جزا دینے کے لیے جنت اور برے لوگوں کو سزا دین پر ایمان اس کو بھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں تقدیر کا اردو میں ترجمہ ہے اندازہ تقدیر عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں اندازہ تقدیر کیا ہے اللہ تعالی نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ میری مخلوق کیا کرے گی اپنا اندازہ اللہ نے تحریر کر دیا اس کا نام تقدیر ہے اب کوئی آدمی تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہدئی نہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے چاہے اللہ کا شکر گزار بنے وہ اماں کا اور چاہے تو اللہ کا زبردستی کسی پر نہیں ہے ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا جس کو جبریہ کہتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے بندہ بے بس ہے اور جو اللہ نے لکھ دیا وہ کرنا ہی پڑے گا حالانکہ وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مسلط نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ اپنا ایک اندازہ لگایا ہے کہ بندے نے ایسا کرنا ہے اور اپنا اندازہ اللہ نے تحریر کر دیا لکھ دیا ہے اور اسی لیے پھر اللہ تعالی نے بندے کے کرنے کے لیے دو فرشتے مقرر کیے جو بھی تم کرتے ان کو علم ہوتا ہے تمہاری ہر ہر بات نوٹ کی جاتی ہے اس کی آپ مثال یوں سمجھیں کہ استاد وہ اپنے شب اس کو پتا ہوتا ہے کہ کلاس میں سے کون سا طار علم فرسٹ آئے گا کون سیکنڈ آئے گا کون تھرڈ آئے گا استاذ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا کیونکہ سارا سال اس نے پڑھایا اس کو پتا ہے کہ ان کی کیا صورتحال اور کیا کیفیت ہے اور استاذ کا جو اندازہ ہے وہ تقریباً 99 فیصد ٹھیک ہی ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا استاذ کا ایک تجربہ ہے اب اگر کوئی استاذ اپنی ڈائری میں لکھ دے کہ فلاں فلاں لڑکا پاس ہوگا فلاں فلاں فیل ہوگا فلاں پہلی پوزیشن پہ آئے گا فلاں دوسری پہ فلاں تیسری پہ امتحان ہو جائے اور امتحان کے بعد جو فیل ہونے والا طالب علم ہے اس کے ہاتھ استاد صاحب کی ڈیری لگے اور کہے دیکھو جی استاد جی نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے اس لیے میں فیل ہوا ہوں کیا یہ کوئی عقل مندی ہے استاد کے لکھنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہ کی وجہ سے نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے استاد کو تو پتا تھا کہ تیرے کیا حالات ہیں اس نے اپنا ایک اندازہ لکھ دیا اور صحیح ثابت ہوا فلاں پاس اس لیے ہوا ہے کیونکہ استاد نے لکھ دیا تھا اس نے پاس ہونا ہے لہذا پاس ہو گیا نہیں استاد کے ڈائری لکھنے کی وجہ سے نہ کوئی فیل ہوا ہے نہ پاس ہوا ہے ایسے ہی اگر کوئی نیک ہے وہ اس وجہ سے نیک نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے یہ نیک ہے اور اگر کوئی بد ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ دنیا میں جائے گا اور برے کام کرے گا نہیں بلکہ اللہ نے اس وجہ سے لکھا تھا کہ اس لیے برے کام کرنے ہیں اس لیے اللہ نے لکھا تھا کہ یہ برے کام کرے گا اللہ کو پتا تھا کہ اس لیے دنیا میں جا کے اچھے کام کرنے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ اچھے کام کرے گا یہ تقدیر ہے یعنی تقدیر وہ انسان پر مسلک نہیں ہے بلکہ انسان خود مختار ہے اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں چاہے تو نیکی والا اپنا لے چاہے برائی والا اپنا لے تو یہ کل گیارہ کام بن گئے جن کا مجموعہ ایمان ہے اب کچھ اعتراضات ہیں جو اہل السنہ سننا کے اس عقیدے پر وارد ہوتے ہیں مثلاً ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اس کے اعمال وہ سارے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے دوسرے پلڑے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا بڑی تلاش اور چھان بین کے بعد ایک بطاقہ ایک چٹ نکلے گی جس پر صرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ اکیلی پرچی لا الہ الا اللہ والی وہی بھاری ہو جائے گی اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا ساری عمر کے گناہ ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ ایک طرف تو اس نے تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نیتی کی نہیں پھر یہ مومن کیسے ہو گیا اور جنت میں کیسے چلا گیا اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے کلمہ پڑا اور اس کی زندگی میں عمل کرنے کا وقت نہیں آیا دوسرا وہ آدمی ہے جس نے کلمہ پڑا ہے اور اللہ تعالی نے اس کو زندگی دی عمل کرنے کی مہلت دی پھر بھی اس نے عمل نہیں کیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں وہ آدمی جس کے ناما مال میں صرف لا الہ الا اللہ نکلے گا تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائے گا یہ ایسا آدمی ہے اس نے کلمہ پڑا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں عمل کرنے کا وقت نہیں آیا اس کی ایک مثال سمجھ لیں ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا بیمار ہوا آپ اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے گئے اس کا باپ تورات کا حافظ تھا وہ اس کے سرہانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت پہنچے عیادت کی تیمارداری بیمار پرسی کی اور اس بچے کو اسلام کی دعوت دی وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے کہا اطح اب القاسم ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے خود یہودی تھا خود مسلمان نہیں تھا لیکن بچے کو کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ بیماری میں ہے تڑپ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے اطے اب القاسم بچے نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا کچھ لمحوں کے بعد وہ فوت ہو گیا یہ واقعہ مشہور ہے شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اب دیکھیے اس نے کوئی کام نہیں کیا سوائے کلمہ پڑھنے پڑنے یہ مسلمان ہے مومن ہے اسی طرح ایک اور آدمی جہاد میں شامل ہونے کے لیے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس لیے کہتا اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے فرمایا میں کسی مشرق سے مدد نہیں لیتا چلا گیا پھر آ گیا کہتا کس لیے لڑنے آئے ہو کہنے لگا اللہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی اسلام قبول کر لیا ہے مسلمان ہو کے آیا ہو جہاد میں شامل ہوا اسی مارکے میں شہید ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیلا کلیلہ بڑا تھوڑا سا عمل کیا ہے وہ اجیرا کثیرہ اجر بہت زیادہ لے گیا ما صلی اللہ ہی اس نے اللہ کے لیے ایک بھی نماز نہیں پڑھی کیوں اس کی زندگی میں عمل کرنے کا وقت ہی نہیں آیا وہ آدمی جس کی زندگی میں عمل کا وقت نماز کا وقت آئے وہ نماز ادا نہ کرے اس پر زکوۃ فرد ہو جائے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے ایک وہ ہے اس کے پاس زندگی بھر پیسہ ہی نہیں ہے وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤت کماتا ہے کھاتا ہے کماتا ہے کھاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس پر تو زکوات فرض ہی نہیں وہ ساری زندگی زکات نہ دے مومن ہے لیکن جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی یہ آدمی مومن نہیں رہے گا ایسے ہی رمضان کے روزوں کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے اس کے اوپر روزے فرض ہی نہیں ہوئے وہ روزے رکھے بغیر بھی مومین ہے مسلم ہے ایک آدمی اس پر حج فرض ہی نہیں وہ حج کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے اس کے ایمان اور اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن وہ بندہ جس پر حج فرض ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج کی نیت نہیں کرتا حج نہیں کرتا ارادہ نہیں کرتا اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر بنیادی فرق ہے اور صحیح بخاری کی ایک بڑی طویل حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا اب حساب کتاب کے بعد نیک اعمال والے لوگ جنت میں اور برے اعمال والے لوگ جہنم میں اور جن کے اعمال نیک اور برے برابر ہو جائیں گے وہ جنت اور جہنم کے درمیان جگہ جس کو آراف کہا جاتا ہے وہاں پر ہوں گے بلاخر اصحاب الآراف کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر وہ لوگ جن کے اعمال برے زیادہ تھے نیکیوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان جس نے لا الہ اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے آپ پھر سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو آپ پھر شفاش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجومن کالا من ایمان جس کے دل میں ایک دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے لا الہ اللہ پڑھا ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو آپ پھر سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلمہ پڑا ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من قال اللہ اللہ وفی قلبی من ایمان اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے کلمہ پڑا ہے اور اس کے دل میں ایک ذرہ بھر ایمان ہے جو لوگ جہنم میں جانے کے بعد نکل رہے ہیں ان سب کے اندر مشترک بات کیا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں ان کے اندر ایمان موجود ہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکالے گے ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا یہ کون لوگ ہوں گے لنگ یا خیرن پتو جنہوں نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا علت تو ہی لیکن ہوں گے مومن کلمہ پڑھنا بھی نیکی کا کام ہے نا نماز پڑھنا زکوۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیس اللہ کا حج کرنا یہ نیکی کے کام ہیں یعنی ایمان کے لیے جو ضروری اعمال ہیں وہ انہوں نے کیے ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہوگا اور گناہ ان کے بے شمار ہوں گے الغرض ایک ذرہ سے بھی کم جن کے دل میں ایمان ہوگا ان کو بھی بالآخر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا گا یعنی ایمان یہ نجات کا ایک ذریعہ وسیلہ اور سبب ہے اور ایمان پیدا کب ہوتا ہے جب بندہ کل گیارہ کام کرے کم از کم ان میں سے ایک کام بھی چھوڑے گا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور وہ گیارہ کام کیا ہیں توحید ہی و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا صرف ماننا نہیں زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر فرشتوں پر رسولوں پر یقین رکھنا آخرت قیامت پر یقین رکھنا اور تقدیر پر یقین رکھنا یہ کل گیارہ اعمال ہیں جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے اللہ سبحانہ خانہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توقی فرمائے توقی اللہ بلّہ ہالنے کی دقل تو